وَأََّ لَسْنَ السَّم أَفَوجددْنهاَا مُ لِئأَدحرسًا شدديدَ وَشههُوبَا وَأَ كُ نَقعدُ مِنْهَا مقاعدَ للسمرع فمَيْ يَستْمِع الآن يَجد لَهُ شِهَا برروصَدَا وَأََّ لا ندْر أَشَر أُريد بِمَم فِي الأضِ أَمْ أرادَ بِهِمْ رَبّهُم رَشَد جنہوں نے کہا ہم نے آسمان کو ٹٹول کر دیکھا تو اسے سخت چوکی داروں اور سخت شعلوں سے پر پایا اس سے پہلے ہم باتیں سننے کے لیے آسمان میں جگہ جگہ بیٹھ جایا کرتے تھے اب جو بھی کان لگاتا ہے وہ ایک شعلے کو اپنی طاق میں پاتا ہے ہم نہیں جانتے کہ زمین والوں کے ساتھ کسی برائی کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کے رب کا ارادہ ان کے ساتھ بھلائی کا ہے سامعین اب نایتوں کی تفصیل سمعات کیجئے جنہوں جن پر پابندی پا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت یعنی آپ کو نبی بنائے جانے سے پہلے جنات آسمانوں پر جاتے کسی جگہ بیٹھتے اور کان لگا کر فرشتوں کی باتیں سنتے اور پھر آ کر کاہنوں کو خبر دیتے تھے اور کاہن ان باتوں کو بہت کچھ نمک مرچ لگا کر اور ایک میں سو جھوٹ ملا کر اپنے ماننے والوں سے کہتے اب رسول اللہ کو پیغم پر بنا کر بھیجا گیا اور آپ پر قرآن کریم نازل ہونا شروع ہوا تو آسمانوں پر زبردست پہرے بٹھا دیے گئے اور ان شیاتین کو پہلے کی طرح وہاں جا بیٹھنے اور باتیں اڑا لانے کا موقع نہ رہا تاکہ قرآن کریم اور کاہنوں کا کلام خلط ملت نہ ہو جائے اور حق متلاشی کو دقت واقع نہ ہو یہ مسلمان جنات اپنی قوم سے کہتے ہیں کہ پہلے تو ہم آسمان پر جا بیٹھتے تھے مگر اب تو سخت پہرے لگے ہوئے ہیں اور آگ کے شعلے تاک میں لگے ہوئے ہیں ایسے چھوٹ کر آتے ہیں کہ خطا ہی نہیں کرتے جلا بھسلا دیتے ہیں اب ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس سے حقیقی مراد کیا ہے اہل زمین کی کوئی برائی چاہی گئی ہے یا ان کے ساتھ ان کے رب کا ارادہ نیکی اور بھلائی کا ہے خیال کیجئے کہ یہ مسلمان جن کس قدر ادب دانت تھے کہ برائی کی اسناد کے لیے کسی فائل کا ذکر نہیں کیا اور بھلائی کی اضافت اللہ تعالیٰ کی طرف کی اور کہا دراصل آسمان کی چوکیداری اور اس حفاظت سے کیا مطلب ہے اسے ہم نہیں جانتے اسی طرح مسلم کی حدیث میں بھی آیا ہے کہ اے اللہ آپ کی طرف سے شر اور برائی نہیں ہے ستارے اس سے پہلے بھی کبھی کبھی جھڑتے تھے لیکن اس طرح کثرت سے ان کا آگ برسانا قرآن کریم کی حفاظت و سیانت کے باعث ہوا تھا چنانچہ ایک حدیث میں ہے جس کو امام مسلم لائے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ناگہاں ایک ستارہ جھڑا اور بڑی روشنی ہو گئی تو آپ نے ہم سے دریات فرمایا کہ پہلے اسے جھڑتا دیکھ کر تم کیا کہا کرتے تھے ہم نے کہا اللہ کے رسول ہمارا خیال تھا کہ یا تو کسی بڑے کے تولد پر جھڑتا ہے یا کسی بڑے کی موت پر رسول اللہ نے فرمایا نہیں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ جب کبھی کسی کا آسمان پر فیصلہ کرتے ہیں یہ حدیث پورے طور پر سورہ سبا کی تفسیر میں گزر چکی ہے دراصل ستاروں کا بکثرت گرنا جنات کا ان سے ہلاک ہونا آسمان کی حفاظت کا بڑھ جانا ان کا آسمان کی خبروں سے محروم ہو جانا ہی اس امر کا باعث بنا کہ یہ نکل کھڑے ہوئے اور انہوں نے چاروں طرف تلاش شروع کر دی کہ کیا وجہ ہوئی جو ہمارا آسمانوں پر جانا موقف ہو گیا چنانچہ ان میں سے ایک جماعت کا گزر عرب میں ہوا اور یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبح کی نماز میں قرآن شریف پڑھتے ہوئے سنا اور سمجھ گئے کہ اس نبی کی بحثت اور اس کلام کا نزولی ہماری بندش کا سبب ہے پس خوش نصیب سمجھدار جن تو مسلمان ہو گئے باقی اور جنات کو ایمان نصیب نہ ہوا سورکاف کی آیت نمبر انتیس جس میں اس کا پورا بیان گزر چکا ہے ستاروں کا جھنڈا آسمان کا محفوظ ہو جانا جنات ہی کے لیے نہیں بلکہ انسانوں کے لیے بھی ایک خوفناکی کی علامت تھی وہ گھبرا رہے تھے اور منتظر تھے کہ دیکھیں کیا نتیجہ ہوتا ہے عموماً انبیاء علیہ السلام کی تشریف آوری اور اللہ کے دین کے اظہار کے وقت ایسا ہوتا بھی تھا سدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیاطین اس سے پہلے آسمانی بیٹھکوں میں بیٹھ کر فرشتوں کی آپس کی باتیں اڑا لیا کرتے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغبر بنائے گئے تو ایک رات ان شیاطین پر بڑی شعلہ باری ہوئی جسے دیکھ کر اہل طائب گھبرا گئے کہ شاید آسمان والے ہلاک ہو گئے انہوں نے دیکھا کہ تابڑ توڑ ستارے ٹوٹ رہے ہیں شعلے اٹھ رہے ہیں اور دور دور تک تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں انہوں نے غلام آزاد کرنے اپنے جانوروں کو اللہ کی راہ چھوڑنا شروع کر دیا آخر ابن عمر ابن عمیر نے ان سے کہا کہ اے طائف والو تم کیوں اپنے مال برباد کر رہے ہو تم نجوم دیکھو اگر ستاروں کو اپنی اپنی جگہ پاؤ تو تم سمجھ لو کہ آسمان والے تباہ نہیں ہوئے بلکہ سب کچھ انتظامات صرف اپنے ابھی کپشا کے لیے ہو رہے ہیں اور اگر تم دیکھو کہ فی الحقیقت ستارے اپنی مقررہ جگہ پر نہیں ہیں تو بے شک اہل آسمان کو ہلاک شدہ مان لو انہوں نے نجوم دیکھا تو ستارے سب اپنی اپنی مقررہ جگہ پر نظر آئے تب انہیں چین آیا شیطانوں شیطان میں ہلچل شیاطین میں بھی بھاگ دوڑ مچ گئی یہ ابلیس کے پاس آئے واقعہ کہہ سنایا تو ابلیس نے کہا میرے پاس ہر ہر علاقے کی مٹی لاؤ تو مٹی لائی گئی اس نے سونگی اور سون کر بتایا کہ اس کا باعث مکے میں ہے سات جنات نصیبین کے رہنے والے مکہ پہنچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں نماز پڑھ رہے تھے اور قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے جسے سن کر ان کے دل نرم ہو گئے بہت ہی قریب ہو کر قرآن سنا پھر اس کے اثر سے مسلمان ہو گئے اور اپنی قوم کو بھی دعوت اسلام دی قرآن مجید کے متن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب باتیں جنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں اپنی قوم سے نہیں ہاں البتہ سورہ احقاف میں جو جنوں کا ذکر ہے اس میں ان کے اپنی قوم کو اسلام کی طرف دعوت دینے کا ذکر ہے اس سے اگلا مضمون بھی ملاحظہ ہو واللہ الحمد الحمدللہ ہم نے اس تمام واقع کو پورا پورا اپنی کتاب السیرہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے آغاز کے بیان میں لکھا ہے واللہ اللہ عالم